دل اس کا نام درشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کا تین مجالس پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ ہے ان کو سیدی وسلم محمد اللہ مرشدی ملائی صدیق قلندری زبان حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو چپوایا تھا حضرت میسا الحمد للہ شاہ فرماتے الحمد للہ وقفہ سلامتی حضرت فرماتے ہیں پیش نظر شاہ بلارا بولا جمع حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب داون برقات کے جنوبی افریقہ کے آٹھویں سفر میں ہونے والی تین مجالس کے ارشادات کا مجموعہ ہے جس میں سے پہلی مجلس بارہ رجب المرجب چودہ سو انیس کے لیے مطابق نومبر کو روز منگل باغ فطر داروم زکریہ لینیشیا جوہانس برگ میں ہوئی اور دوسری مجلس اسی دن بعد مغرب مفتی حسین ریاض صاحب رحمت اللہ کے گھر میں ہوئی اور تیسری مجلس بھی مفتی صاحب ہی کے یہاں سترہ رجب المرجب چودہ سو انیس علی کو ہوئی بعد مغل ان مجالس میں حضرت دامدر کا برکاتوں نے اپنے, اپنے اشعار بعموان سبب دے دی ہے ہردم اہل دل کی داستان مجھ کو اس کی انتہائی درد انگیز فرمائی اور اس کے ذم میں اپنے پاس حالات رفیہ بھی بیان فرمایا حضرت حضرت فرماتے کی ان تشریحات کو حکل جمع و مرتب کیا اور اب تک کیسانی نہایت سلیقہ محنت سے برادر مولوی محمد ناصر صلی اللہ خاطم حضرت والا نے جواب جو خاتم حضرت والا نے کی جو ہم قارئین کے استفادے کے لیے پیش ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اب حضرت والا والداؤں پر درج دل کی قطردانی کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ جی وقفہ حضبال فرماتے ہیں کہ آج میں آپ لوگوں کو اپنے اشاک سنواؤں گا میرا ہر شعر تاریخ محبت ہے یادگار محبت ہے درد دل ہے ان میں میری تاریخ ہے میرے اکثر اشاک تقریباً نوے فیصد نسف الحر یعنی آدھی رات کے بعد کے اور قاعدہ کل کیا ہے لیکن اکثری حکم الکل یعنی جو زیادہ اکثر جو کام ہوتا ہے وہ کانجے درجے ہوتے ہیں سارے اعشعار زیادہ تر اعشعار کیونکہ آدھی رات کے ہیں تو وہ اسی حکم ہے کہ جیسے سارے کے سارے اعشار نسف الحب کے یوں لگتا تھا کہ بادل آئے برس کے چلے گئے اور جب بادل آتے تو میں مجبور ہو جاتا تھا مجھے دین نہیں آتی تھی جب تک کہ میں لکھ نہ لیتا اور ایسے مسلسل لکھتا تھا جیسے دنا دنادن اشعار کی بارش ہو رہی میں نے تکلف اور دماغ سے شیئر نہیں کہے اسی لیے ان میں اتنی لذت ہے دوستو میرے اشعار درد دل کے اشعار ہیں شاعری مد نظر ہم کو داتیں دل لکھا کرتے ہیں دیوالا دامنور خاتون کے حکم پر ہر دیوالا کا کلام براؤن وان سبق دیتی ہے ہر دم اہلک لکھی داستان مجھ کو پڑھایا گیا پڑھا گیا جس کے وجہ دیوالا دامنور خاتون نے تشریح بھی فرمائی اللہ پر پورا جہان چرا کرنے کا مطلب یہ شعر پڑھتا جاؤں گا اور اس کی تشریح کرتا جاؤں جو عالم نے فرمائی جہاں دے کر میلا دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو جہاں دے ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت کو نے تمنا سے جیلا سل نے تمنا سے سلطان جانج کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو جہاں دے کر ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو بہت بولے تمنا سے میلا سلطان جام کو بہت پونے تمنا سے میلا سلطان جام کو اوشان فرماتے ہیں اب کیا کریں درد دل کچھ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے جہاں دینے سے کیا مراد ہے اگر کوئی کہے کہ میں تو غریب آدمی ہوں تو یہاں جہاں دینے سے تمنا قلب مراد ہے جہاں, جہاں دینے سے قلب یعنی دل کی کی کی دل کی حرام آر کی سے مراد ہے جہاں دینے کا مطلب دل کی ناجائز آرزوئیں دینے سے مراد ہے یہاں دل کی آلوؤں کی دنیا مراد ہے بس قلب اللہ پر فطر کرو ماں اس کے مضرو کے ضرف اللہ پر فطر کرو ماہ مضروفات کے ذرف کہتے ہیں برتن کو اور مضروف کہتے ہیں جو کچھ اس کے اندر ہو یعنی ذرف یہاں پر دل ہے اور مضروف اس کی خواہشات بس کل اللہ پر فدا کرو ماں اس کے مضروف کے ذرف اللہ پر فدا کرو ماہ مضروفات کے اور مضروفات کیا ہیں خواہشات جو خواہشات مرضی معلیٰ کے موافق ہوں انہیں پورا کر لو اور جو حرام ہو تو حرام مال سے دل خوش مت کرو اللہ کا نمک کھاتے ہو نمک حرامی مت کرو آپ کسی کو روٹی کھلائے اور وہ آپ سے غداری اور بے وفائی کرے اور الیکشن میں آپ کے خلاف ووٹ دے تو آپ اس کو نمک حرام کہتے ہیں یا نہیں تو جب شیطان اور نفس کا الیکشن ہو اور اللہ تعالیٰ کے قانون کا مقابلہ ہو تو کس کو ووٹ دینا چاہیے نفس و شیطان کو یا اللہ تعالیٰ کو اب دیکھو جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو اپنی گنجی خواہش اور بدنظری وغیرہ کو نہ چھوڑے اور اللہ کے حکم کو توڑ دے اور اپنا دل حرام خوشیوں سے خوش کر لے دل نہ توڑے اور خدا کا قانون توڑ دے تو یہ شخص مردان راہ حق میں سے نہیں مولانا رومی فرماتے ہیں اے مقنس نہ تو مردی نہ تو مرد ہے نہ عورت ہے تو ہجڑا ہے مخنس ہے ہجڑوں میں طاقت نہیں ہوتی ہمت نہیں ہوتی ناک پر انگلی رکھ کر عورتوں کی طرح بولتے ہیں اور جہاد میں ایسا بھاگتے ہیں کہ پیچھے موڑ پر بھی نہیں دیکھتے اسی لیے مقنسوں کو فوج میں نہیں رکھا جاتا اللہ کے راستے کے رجال اور فوجی مکھنس کیسے ہو سکتے ہیں لہذا مقنسیت سے توبہ کرو جان کی بازی لگانے کا ارادہ کرو تب اللہ ملتا ہے یوری دو نوجہ کا یہی ترجمہ ہے کہ اللہ کی داد کا ارادہ کرتے ہیں اور جان اور جان کی بازی لگاتے ہیں میری گونا میں حال بھی ہے استقبال بھی ہے یعنی حال بھی حال میں بھی وہ اللہ کے رہتے ہیں اللہ مراد ہوتا ہے استقبال والے مستقبل مستقبل میں بھی وہ اللہ ہی کے ہیں مزار حامل حامل حال اور استقبال ہوتا ہے یعنی فی حال کی جان دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے بھی ارادہ رکھتے ہیں مگر اللہ کو ناراض کر کے حرام خوشیوں کو اپنے اندر نہیں آنے دیتے جہازا ارادہ کر لو شہد پینے کا ارادہ تو کرے حوض کو سے لی جائے گی تو اللہ کو پلب کا پورا جہان دینا پڑتا ہے یعنی ہر خواہش جو مرضی مالک کے خلاف ہو وہ خواہشات جن سے اللہ راضی نہ ہو تو اپنے دل کی ایسی دنیاوی خواہشات کو اللہ پر فدا کر دو اپنی خوشیوں کو مالک کی خوشیوں پر قربان کر دو تو آپ نے گویا پورا جہان اللہ کو دے دیا اب اگر میں شرح نہ کرتا تو لوگ کہتے کہ ان کے پاس گاؤں کیا ایک محلہ کیا بھی اپنا نہیں ہے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں تو پورا جہان اور دونوں جہان کہاں سے دے سکتے ہیں تو جہان سے مراد جہانیں خواہشات دنیا یا کو اللہ پر فدا کرنا ہے اور سنو میں نے اللہ کا نام جانے جہاں کیوں رکھا ہے کیونکہ ان کا نام لینے کی برکت سے یہ آسمان و زمین قائم ہے جب ایک بھی اللہ کا نام لینے والا نہ رہے گا تو قیامت آ جائے گی تو جن کے اسم کی یہ شان ہے وہ مسمہ کتنا پیارا ہوگا اس شیر کے پہلے کسرے جہاں جے ملا ہے دل میں وہ جانے جہاں مجھ کو اس کی شرح ہو گئی اب دوسرے مصرے کی شرح کرتا ہوں بہت پونے تمنا سے ملا سلطان جا مجھ کو میری اردو کو دیکھو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے الفاظ بھی عطا فرماتے ہیں اس مصرے کی قیمت سلطنت بھی نہیں دے سکتی یعنی میری جان کا خاج اور مالک میرا اللہ مجھے بڑے پونے تمنا سے ملا ہے اللہ کا سودا ایسا سستا نہیں اللہ ان نسرے آٹا لیا ادو صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ کا سودا مہنگا ہے سستا نہیں ہے اللہ خون تمنا سے ملتا ہے خونے تمنا سے مراد ہے کہ جو خوشی ہمیں حاصل ہو رہی ہو مگر اس سے اللہ ناخوش ہو تو جو اس حرام خوشی سے بچے گا اس کے دل میں یہ غم پیدا ہوگا یہ ہے خون تمنا اور یہ غم اتنا روشن ہوتا ہے کہ سورج بھی اس کے شرماتا ہے کیونکہ یہ اللہ کے راستے کا ہے جس کو یہ غم حاصل ہو جائے وہ اشبار رہتا ہے اور صورت اور چاند اس غم کی روشنی سے شرمسار رہتے ہیں سبحان اللہ سبحان سبحان سبحان اہل ظاہر سمجھتے ہیں کہ خون تمنا ایک مصیبت ہے وہ اللہ کے راستے میں اور خون آرزو حرام کرنے میں اتنی لذت ہے کہ سارے عالم کی لذت تراضوں کے ایک پلڑے میں رکھ دو اور دوسری طرف اللہ کے راستے کا ایک درا غم رکھ دو وہ الگ ہےظیز اینڈ قلوب بلافیم اللہ والوں کے دلوں سے اس کو پوچھو تم کے راستے کے ایک کانٹے کو سارے عالم کے پھول سلام احترامی پیش کریں تو بھی اللہ کے راستے کے ایک کانٹے کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ ہے اور سجن حق وہ لے جا بم یا آشفوں کے نزدیک اللہ تعالی کے راستے کے قید خانے اہم ہوتے ہیں مقام عشق نبوت سے جملہ جاری ہوا ہے کہ اے خدا آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے اہم ہے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے قرآن پاک میں حصہ ہے کہ جب نے حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی اور گناہ نہ کرنے پر دھمکایا کہ میں تم کو قید خانے میں ڈال دوں گی آپ کو اس وقت یہ آپسر حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ, جو یہ اللہ سے عرض کیا رب سیج نو احب کو بھی لیا لوگ نے نہیں گلائی کہ اللہ مجھے آپ کے راستے کا قید خانہ یعنی گناہ نہ کر کے قید خانے میں جانا منظور ہے بلکہ اہب ہے مجھے سب سے زیادہ محفوظ ہے کہ میں آپ کے راستے میں قید خانے میں ڈالا جاؤں اس سے اس سے بھی میں گناہ کروں آپ کو ناراض کروں آپ سے دور ہو جاؤں آشکوں کے نزدیک اللہ تعالی کے راستے کے قید خانے اہب ہوتے ہیں مقام عشت نبوت سے جملہ جاری ہوا ہے کہ اے خدا آپ کے راستے کا قید خانہ مجھے حد ہے اس گناہ سے جس کی طرف مجھے بلایا جا رہا ہے تو میرے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ عطا فرمایا جس کو الہ میں میں نے پیش کیا وہ نمایاں ندوہ بھی تھے اور شاہ محمد احمد رحمت اللہ علیہ بھی تھے جن کے بارے میں, میں حضرت جن کے بارے میں حضرت موتی محمود الحسن گنگوری رحمت اللہ علیہ نے شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میرے نزدیک پورے ہندوستان میں سلسلہ نقش میں اتنا بڑی تعلق ماندہ کسی کو حاصل نہیں ہے جتنا مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہے حضرت مفتی صاحب نے یہ مجھ سے خود فرمایا میرے اور حضرت کے بیچ میں کوئی راوی نہیں ہے اختر بخود ان کی صحبتیں بہت زیادہ نصیب ہوئی ایک مرتبہ دوران مجلس اختر حضرت مفتی محمود الحسن گنگوڑی احمد اللہ کے بائیں طرف تھا اور مولانا افراؤ رحمت صاحب اور دیگر بڑے بڑے علما بھی موجود تھے مولانا شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑی احمد اللہ تقریر فرما رہے تھے تھوڑی دیر بعد حضرت پرتاپ گڑی خاموش ہو گئے بس حضرت مفتی صاحب نے جک کر حضرت پرتاپ گڑھی کی آنکھ دیکھی کی کیونکہ وہ بالکل ان کے برابر تھے وہ میرے کان اور میرے کان نے فرمایا مولانا دنیا میں نہیں ہے یہ لوگ جسم سے تو دنیا میں رہتے ہیں مگر ان کے پل و روح اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہوتے ہیں پھر تھوڑی دیر بعد حضرت دوبارہ تقریر فرمانے لگے تو الح آباد میں میں نے ربص و گریا علاقے کے حوالے سے ایک جملہ کہا تھا کہ جن کی راہ کے قید خانے احب ہوتے ہیں ان کی راہ کی گلستہ کیسے سبحان جن کی راہ کے قید خانے اہب ہوتے ہیں ان کی راہ کے گلستہ کیسے ہوں گے اس جملے پر حضرت برتاؤ کری رحمتہ اللہ علیہ اور نظرہ کے علماء کو بج گیا مولانا شاہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو اپنی تمنا پوری کرے گا وہ خدا کو نہیں پا سکتا عشق کی تکمیل ناورادی سے ہوتی ہے ہوتی نہیں یوں تکمیل محبت اپنی تمنا ہوتی جو ہوئی ہوتی نہیں تک میرے محبت اپنی تمنا ہوتی جو پوری جو تمنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو ایسی تمناؤں کو کچل دو ایسی آرزوؤں کا خون کر دو پاش پاش کر دو اگر مولا کو حاصل کرنا ہے ورنہ نہ تم مولا پاؤ گے نہ ہی لہلا پاؤ گے خصرت دنیا باخرا ہو جاؤ گے ایک دن لہلا مر جائے گی لہذا ایسی ذات پر مرو جو حی اللہ یا ہر وقت اس کی نئی شان ہے ان حسینوں کی شان الا معذر زوال فنا ہے کبھی دانت ٹوٹ گئے کبھی ہاتھ میں زکام ہو گیا اور بپو دار برغم نکلنے لگا کبھی گائے چومنے کے مقام پر کینسر ہو گیا اور ایک ایک چھٹان تیپ اور اون نکل رہا ہے اب کہاں چوما لو گے ہر معروف الا معذر زوال بھی ہے الا معذر فنا بھی ہے تو ان سے دل لگانے والا انٹرنیشنل کی اور منگی ہے چراغ مردہ کجا شمع آفتاب اللہ کی ہر وقت ایک نئی شان ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرماتے ہیں کہ کہاں لہلاؤں میں مرتے ہو مرنے والوں پر مرتے ہو جن کے کالے بال سفید ہونے والے ہیں ان کی کالی ظلموں پر بغل کہتے ہو احمدوں یہ بال سفید ہونے والے ہیں ان کے چشمے نرگس پر ایک دن پونے گیارہ نمبر کا چشمہ لگا ہوگا اور کمر جھکی ہوئی ہوگی گال پچ کے ہوں گے دانت باہر آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان فرما رہے ہیں کل یوم ہوا فیشن اللہ ماروسی تحریر فرماتے ہیں کل یوم ہوا فیشن میں یوم بانی یوم نہیں ہے بلکہ ایفی کل من الق وکیق من المحات وکی کل لینا وزم من الفظاتی یعنی ان کی ہر وقت ہر لمحہ ہر پل نئی شان ہے جب ان کی ہر وقت نئی شان ہے تو ان کے عاشقوں کی بھی ہر وقت نئی شان رہتی ہے یہ جو نئے نئے مضمون عطا ہوتے ہیں یہ بھی نئی شان ہے نئی کیدیات نیا کرتے دل اپنے مفہوم میں اللہ کی محبت کے متعین کی تعبیر کے لیے خدا کے عاشقوں کو نئے نئے جام و جاموبینہ عطا ہوتے ہیں میرا شعر ہے والا کا شعر وہ کمرے کون تو پبیتر ہے لیکن نئے جام آتا ہو رہے بہت خون تمنا سے ملا سلطان جام اس کو دیکھو اس کی ایک اور شرح بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کو خون تمنا پر کیوں موقوف فرمایا اس کا ایک تکمینی راز ہے کہ دنیا کو جب मिलता ملتا ہے تو مشرق لال ہو جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں کے قلب میں اپنی نسبت اور تعلق کا آفتاب طلوع برمانے سے پہلے خون تمنا کی توفیف دیتے ہیں حرام تمنا کے خون سے ان کے دل کا حکوم لال ہو جاتا ہے اور پھر آفتاب قرب طلوع ہوتا ہے لہٰذا جس کو حرام اور آرزو اورشات کے خون تمنا یا حرام کی توفیق ہونے لگے تو سمجھ لو اس کو جس پر مالد کی عظیم دولت ملنے والی ہے اور جو گری خواہشات کا غلام ہے جہاں چاہتا ہے شان کی طرح نظر ڈالتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے آفتاب سے محرومی اس کا مقدر ہے اس تقدیر کو بدلنے کے لیے اللہ کی صحبت اختیار کیجیے اور پونے تمنا کی مشق کیجیے اللہ کی صحبت سے انشاءاللہ اللہ تعالی شقاوت سعادت سے بدل جائے گی لا یشکا علامہ ابن حجر رحمت اللہ نے شرح بخاری میں اس حدیث کی تشرف میں لکھا ہے ان یم در جمع ہوں ہی جمی ہوتی بھی آ اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ درج کر لیتا ہے اور جو افضال اور جو رحمتیں اللہ والوں پر نازر کی جاتی ہیں اللہ ان کے ساتھیوں کو بھی محروم نہیں کرتا لیکن رفاقت میں حسن اور اخلاص ہونا چاہیے رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ علامہ محمود نصفی نے تفسیر خالد میں فرمایا وہ حسنا الا یہ حسینہ مانا میں, ما کہ میں سے میں کہ اللہ والے کیا بھی اچھے رفیق ہیں تو ان کی رضاقت کو حسین بنانے کی کوشش کرو یعنی رضاقت کے عمل میں اخلاص اور اون تمنا کی محکم کرنے کی عادت ڈالو ورنہ بزرگوں کے دسترخان پر سموسہ پاپڑ تو مل جائے گا مگر اللہ نہیں ملے گا اگر نعمتیں پا گئے اور نعمت دینے والا نہ پایا تو ایسی نعمتیں تو کافر بھی کھاتا ہے پھر تم میں اور کافر میں کیا فرق ہے وہی نعمت تو کافر بھی استعمال کرتا ہے مومن کی شان یہ ہے کہ نعمت دینے والے کو بھی قلب میں حاصل کرے نسبت ماللہ الا سفید ودایت حاصل کرے جو اولیاء اللہ کو نصیب ہوتی ہے جو نصیب دوستان ہے یہ اللہ کے اولیاء کی قسمت ہے وہ خون حاضرام کی عادت ڈالتے اب کوئی کہے کے مولوی بننے میں اللہ والا بننے میں کوئی تمنا ہی پوری نہیں ہوگی تو جائز تمنا پوری کرو میرنڈا پینے کو पीने को پیو مولوی کھاؤ اپنی بیوی کو ایک ہلاک کر دیکھو لیکن دوسروں کی लेकिन مت دیکھو ورنہ मत देखो کھانی پڑے گی نیند ہو جائے گی اور और خراب ہو جائیں گے لہٰذا کسی हसीन को بسور بھی نہ دیکھو اور بسورت غصہ بھی نہ دیکھو بعض لوگ یہ بہت ڈانٹتے ہیں کہ ہم نے कि مانگی تھی تم نے چائے دے دی لیکن ڈانٹنے میں بھی پوری آنکھ کھول کر اس کے اوپر बसरिया بسری کاملا ڈالتے ہیں لہٰذا ہوشیار ہو جاؤ ان کو نہ پیار سے دیکھو نہ غصے سے دیکھو नजर کی نظر سے بھی نہ دیکھو چاہے عیسائی ہو یا عیسائی ہوتی ہے ہم کافی الفاظ حسم پرت کی قابل سخ افسوس ہے کیا بتاؤں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب کوئی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دیکھتا ہے یا اس کے عشق میں کھلتا ہے اس ظالم کے خسارے پر بڑا دکھ ہوتا ہے جیسے کسی دوست کو بہت بڑا خسارہ ہو جائے اس کا گندم کا جہاز آسٹریلیا سے آ رہا ہو اور ڈوب جائے تو سب اس کی مزاج پورسی کرنے آتے ہیں تو یہ حسینوں کا جہاز حسن سمندر پناہ بہڑے پناہ میں برف ہونے والا ہے اس لیے ان کے عاشقوں کو دیکھ کر ترس آتا ہے کہ کس قدر حماقت میں مبتلا ہے گدے اور کتے تو مغلف نہیں ہیں ہم تو مغلف ہیں اگر انہیں رغ یا ان کے غلاموں کے پاس کوئی رہے اور بونے تمنا کی مشق نہ کرے تو سمجھ لو کہ یہ ظالم سموسہ خور ہے پاپر خور ہے شیطان کا جھاپڑ خور ہے اور اپنی زندگی ضائع کرنے والا ہے بصورت با عظیب مستانی ننگ جزید ہے یہ ظالم اللہ کی نافرمانی سے حرام لذت کی درآمدات کو سیل نہیں کرتا میں درد دل سے کہتا ہوں کسی کی توہین مقصود نہیں ہے آپ میرے بارے میں کیا گمان کرتے ہیں میں کسی کی توہین کر کے اللہ کا مجرم بنوں گا تحقیق تو قابل کی بھی جائز نہیں اس کے قبر پر نکیب تو واجب ہے مگر تحقیل کافر کی بھی حرام ہے جرال الدین فرماتے ہیں رومی رحمت اللہ علیہ کافر را منگری کے مسلمان بو دنشد امید تم کسی کافر کو حقارت سے مت دیکھو کہ کسی بھی وقت اس کے مسلمان ہونے کا امکان ہے مولانا قاسم صاحب ناندی رحمت اللہ علیہ نے پاپ نے ایک ہندو بنیا کو جنت میں دیکھا تو پوچھا لالا جی تم کیسے یہاں آ گئے تم تو کافر تھے اس نے کہا کہ مولوی جی جب مرنے لگا تو مرنے سے کچھ دیر پہلے میں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو بعض لوگ پونے تمنا کرنے کی ہمت نہیں کرتے اور آب و گل میں پھنس جاتے ہیں یعنی آپ آگ مٹی اور پانی آب و گل میں پھنس جاتے ہیں بعض لوگوں کو بدنزی کرتے وقت خانقاہ اور خدا بالکل یاد نہیں رہتا جب کوئی حسین شکل سامنے آتی ہے تو نہ خدا یاد آتا ہے نہ پیر یاد آتا ہے نہ پونے تمنا کی توفیق ہوتی ہے یہ علامت کرکسیت ہے کرکش فانے کی علامت کرکسیت ہے اس نے اپنے شہر سے شاہ بازی نہیں سیکھی اپنے باز شاہی سے شاہ بازی نہیں سیکھی یہ کھانے ہگنے موتنے اور عیش و عیاشی میں مصروف ہے یہ صالح نہیں ہے یہ حرام لذت سے اپنے قلب روح کو ظلمات میں مبتلا کرتا ہے اور گندگی اور غلاقت اور نجاست اور گراؤنڈ فلور کے پیشاب کا خانے پر پیدا ہوتا ہے کیا اللہ پر فدا ہوگا جو خدا پر فدا ہوتا ہے وہ پیشاب پخانے کے مقام پر فدا نہیں ہوتا نسبت خاک عالم پاک خاک کو عالم پاک سے کیا نسبت چراغ مردہ کو جا شم آفتاب کو جا جو آفتاب پر فدا ہوتا ہے وہ مردہ چراغ پر فدا ہو ہی نہیں سکتا جو مولا پاک پر ملتا ہے وہ للہ ناپاک پر نہیں ملتا جو مولا پاک پر ملتا ہے وہ لہلائے ناپات پر نہیں مرتا وہ سلطان ابراہیم بن ادم نحب اللہ علیہ کی طرح اپنی تمناؤں کا ایک جہان دے کر حرام تمناؤں کا خون کر کے اللہ تعالی کو حاصل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیسے زبردست ہے سبحان اللہ باقی ان شاء اللہ تعالیٰ کل پڑھیں گے اور کل یہ شارف پڑھ لیں گے لکھیں چالیس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اللہ عمل کی توحر نصیب فرمائے اللہ زندگی کو قدر و قیمت کے ساتھ گزارنے کی توہر بتا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ذات کی طرف قیمت نصیب فرمائے عظمت نصیب فرمائے محبت نصیب فرمائے زندگی کی حقیقت نصیب فرمائے کہ زندگی اللہ نے صرف اور صرف اس لیے عطا فرمائی ہے دنیا میں بھیجا ہی چاہیے ہے کہ ہم اللہ پر فدا ہو جائیں اور بڑے بڑے انعامات کے مستحق بن جائیں اور جو آدمی اس دنیا کی رنگینیوں میں پھنس کر اپنی زندگی کو ضائع کر دیتا ہے وہ نہ دنیا کا رہتا ہے نہ آخرت کا بس یہی امتحان ہے دنیا کے اندر دھوکا ہے لیکن اس دھوکے سے اللہ تعالی نے باخبر بھی کر دیا کہ دیکھو ہم تمہیں دنیا میں بھیج رہے ہیں اس میں طرح طرح کی رنگینیاں اور شیتانی کام تمہیں اپنی طرف کھینچے گے مگر تم ان کی طرف جانا مت تم بس ہمارے بن کے رہنا بس جو آدمی عقل مند ہوگا وہ اس دنیا کو چونکہ تھوڑی سی زندگی ہے اس, کی اس زندگی پر آخرت کی زندگی کو ترجیح دے گا جو عقل مند ہوگا وہ تو آخرت کو یاد رکھے گا اور آخرت کو ترجیح دے گا ہر دنیا کے کام میں اور جو, جو بیوقوف ہے وہ دنیا پہ مر جاتا ہے دنیا پہ مر مر کے اپنے آپ کو مار دیتا ہے ضائع کر دیتا ہے بے حقیمت کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی جی حقیقت ہم پر کھول دے اور آخرت کی حقیقت ہم پہ کھول دے یہ دنیا میں تھوڑے دن رہنا ہے اور آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے ہر اسی کلام کا شیر حضرت کا کپت کی تیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی کہ ہر دم مضطرب رکھتی ہے یادیں گلستا مجھ کو اللہ کے قد کا گلستان ہر انسان کو مضطرب رکھتا ہے اور یہ ان رنگین تیلیوں میں پھنسنے نہیں دیتا بس اسی لیے ساری عمر عزت والا کا مضمون محبت کا مضمون رہا کہ اللہ کی محبت جس دل میں پیدا ہو جائے گی کسی قیمت پہ بھی وہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا ساری محنت حضرت کی سی بات کہ اللہ کی محبت دل جلد سے پیدا ہو جائے تو وہ سارا جہان ناس سے ناراض ہو جائے لیکن وہ اللہ کو راضی رکھتا ہے یہ اللہ کی محبت ایسی چیز ہے کفس کی تیلیاں رنگین دھوکہ دے نہیں سکتی کہ ہر دم منترف رکھتی ہے یاد ایک ستا آخرت پہ جس کی نظر ہوگی کبھی بھی دنیا میں دنیا پہ اپنی زندگی گزارا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو امر نصیب فرمائے اور قلب سلیم اور عقل سلیم سے نوازش فرمائے اور بناقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ